ربط سورہ بلاد الفج بل پہلے صورت میں حب مال کی مذمت تھی اس میں قریب التفاب المال کا ہے کہ مال سے نفع کیسے حاصل کرو غریبوں پہ خرچ کرو کیا اب لوگ کہیں کہ غریبوں کے خرچ کریں تو نفع کیسے ہو تو دینا ہے آخرات کا نفع نہیں ملے گا کیا اس کے خیال نہیں سمجھے سورج بلت انسانفین ریاضت کے اعمال خمسا انجام پری گین لا اکسم بحادر بلاد ذکر شواہد کسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ اس شہر کے وہ انتہ ہلم بحادر اور آپ حلول کرنے والے ہیں اس شہر کے اندر ہلون کا مانے گا جی حلور نازل ہونے والے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ نازل ہونے والے ہیں اس شہر کے اندر بھئی حضور جس شہر کے اندر نازل ہونے والے تھے کون سے شہر تھا مکہ ہلون بمن میں حال تو مکے کے اندر آپ نے تکلیفیں اٹھائیں تھی یا نہیں اٹھائیں تھی جی اٹھائیں تھی نا ایک معنی اور دوسرا معنی یہ ہے ہلون کا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 غلبہ پاؤ گے اس میں ایک تسلی بھی ہے یہ معنی بھی ہے تو ہل لون کا مانا نمبر ایک ہلون کا معنی انت مستحل دو ہل لون کا مانا فی ہلن پھر معنی ہوگا فی ہلن ایک وقت آئے گا کہ تو ہل کے اندر ہوگا مکے کے اندر وہ والدوں ما غلط اور کسم جننے والے کی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 اور جب اللہ ت انسان لکھو جب اللہ تنسان انسان کی پیدا ہے یقینی بات ہے کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت کے اندر یا سب اللہ یقر اللہ آحت یہ زاجر لکھو جی میرے محترام یہ چاند کافر تھے انہوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا ابو جہل ہو گیا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 آدمی شکریہ ادا کرے یا کفرانے نے مت کرے شکریہ ادا کرے لیکن آگے کفرانت ہے پلکتا بل آفران نے مت یہ نجدین کا معنی کہ میں نے کیا کیا ہے دو راستے خیر اشار اور بعض ہزرات نجدین کا معنی کرتے ہیں دو پستان ماں کے کیا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 بھئی اعمال صالح ہیں یا نہیں تو فکورا کبا تو ان کا مضمون لکھو مجاہدہ نفس کے اعمال خمسا پانچ عمل کرو تم گھاٹی کو بور کر لو گے اے مجاہدہ نفس مجاہدہ نفس کے اعمال خمسا فکورا کبا اس سے پہلے ہی مقدر ہے وہ گھاٹی کیا ہے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 جو بھوکھے بھوک والا ہے پاکے والا کس کو کہ راؤ جی یتیم کو رشتہ دار کو یا مسکین کو جو خاک ہے زامت رمن خاک آلودہ یہ کتنی امال آ جی دو ایک پکو کا با دوسرا کیا ہے اتا فی اور منزی اچکا سم مکان من الزین عمنو پھر اس سے بڑھ کر سما کا من یہی لکھے جو پھر اس سے بڑھ کر جو امل ہے نا وہ ایمان کا امر ہے پھر اس سے بڑھ کر ہو جائے ان لوگوں سے جو ایمان لائے نمبر تین ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر کی نمبر چار ایک دوسرے کو وسیعت کی کس کی رحمت کی مہربانی کی کتنی آ گئے جی پانچ امبل آ گئے. تو یہاں سما کا معنی میں نے کیا, کیا ہے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 دو امر جاہ پہ بھاوے تو یہ کس کے لیے ہے بودھ رتبی کے لیے کس کے لیے جی یعنی اس کا رتبہ اونچا ہے سب امار سے اس لیے سنبا لایا کیا کا سا بل میں مومنی یہی مومن ہے دائیں والے قیامت کے دن ان کو نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا بلزی کافر کافرو انجام مجرمی جن نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ وہ ہیں بائیں والے